ہم مدنصطفی وصطف بہاد و نش کو بسم اللہ من تو <تصفح> <تصفح> منو لسل موت سیا رسوالا لاب سی حبيب الله و درو تو بات خاطر دعا ہے ساجر نافی مغفرت عطا فرما گئی اور ہر شرف اتنے تو اپنی حفاظت بنا بخشی خرابی وجہ تاخیر نار آنا مختصر وقت آج جناب در سامنے بریلوی جو جھوٹیاں اور غلط گلا اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی انہو ترف منسوب کیتیاں ہوئی اونا تو پردہ کشائی کرنا اور دینی مسائل دے اندر پاکستانی ملا جو حکومت اور یہود نشارہ کی طرفوں ملاوٹ دلالت گمراہیاں شامل کیتیاں ہوئی نقاب کشائی کرنا اور جو سڈا موقف ہے اس کی تائید ہندوستان دے کرام جہ آستانا بریلویا تو فید یافتہ نے دیاں تحقیقات جناب سامنے رکھنا اپنی موقف کی تائیل اس پہ گل سمجھو جبر ظلم کفر دیاں حکومتاں راہ ان جبر زلم سے کفر راہ چروشا آلما حق دے آلما رکاوٹ ہوں یہ سب تی راوٹ بنتے ہیں پھر ظالم کافر حکومتوں کی کوشش ہوں کہ انہوں طبقوں اپنے نلاؤ یا ان مکاؤ تاکہ ساڈے کفر زلم کے جبرچ پتھر نہ بن سک رکا رکاوٹ نہ بن سک وہ دو ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں ताकत का था। मार देंगे नहीं तो जिमे आने उ चलो साडे न चलो दूसरा हथ कमा देने पैसे दें हम जूठे दरवेष झूठे पीर قبلہ کعبہ دنیا ہوں دی. جھوٹے ملا عالم باطل علماء سو جن دا قبلہ کعبہ رانت دنیا ہوں وہ اپنی جان تے پیسہ مال دولت حاصل کرالم دے حاقم جدو رلتے نے ان دی مرضی دے مطابق فتوی دیں دن وہ پھر اپنے نبیا کی شرح چڈ دیں دن اپنی شرح جہی ہے نا وہ کافر والی زالم آئی ہاکم آئی وہ شرح دے پیچھے اٹڑ پہ یہ بنا بنا کے ان پیش کرتے ہیں یعنی ملا دے پیر بناندے نے شرح اپنی بنا کے ہاکما پیش کرتے ہیں ہاکمیاشی کر ہیں وہ قوم کے پھر وہی شرح مسلط کر دیں یہاں دی مصنوعی شرح ہوں یہود نصارہ پچھے اوے کرتے سن ان میر او کرتے اچھا ہوں جب ملے پیر کم کرتے ہیں تے ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے روکے تے کرے ڈرو گے خدا تے انہوں نے ایک بہانا یہ رکھیا ہوں سیگ سیغفر لنا سیغفر فرو لنا وہ ایسا بخشی جانا یعنی انہوں نے نفس آڑ کے یہ دا مارتا ہے کہ مرو جو کردے پہ تصا رب دے دب تا تسان ولیاں دے ولی تو تو دے نبی تو جو مرضی کروے بخش دیا یہ انہوں نے شیطان تھپکی دتی رکھنا اسے تھپکیے چلانتی خوش رہتے ٹھیک کچھ لوگ کچھ والا ماں اور پیر ایسے ہوں نہیں کہ جیڑے نہ حکومتوں کی لالچ نہ خوف چاہتے وہ حق تائم رہ اللہ تعالیٰ دی خوف ہوں انہوں پتا ہوں کہ کنڈا اساد دا عمل, عمل تولن والا بڑا سخت ہے حساب بڑا ڈڈ ہے دا بڑا ڈڈ ہے اسے ڈر اپنے دل چ وسا کے حق تے قائم راہو تو گبرا نے کہ وڈے بادشاہ کا خوف ان دل چیز جنت دی تما رکھ کے بیٹھے ہوں ہک والے جنہ تما جنت دی رکھی ہوئے دنیا دے کہڑے باغ کے اتنے اکھ رکھتے ہیں کہڑے باغ وال ویخ شنیج نہیں آکاوٹ بن جاہوں کے راہ یہ پھر شریت میں پیش کرتے ہیں جی نبی پیش کر کے گئے ہوں یہ ہو بارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی قائمت على حق میری امت کچھ لوگ حق قائم رہن گے انہوں کسی ظالم دل جابر دے, جبر نے نقصان نے دے سکنا وہ پھر فتوا شریعت کا صحیح دے گل صحیح کرتے ہیں کیونکہ انہوں کی بادشاہ والی شریت نہیں ہوں ان کی رسول کریم والی شریت آل نبیا والی خدا والی شریت ہوں اس لیے یہ سورت حال ہے یہود نشارا حکومتہ رل کے وہ نے رکاوٹ بنتے ہیں مولی ہوں انہوں یا رپیہ وکھاؤ یا چھتر جان کے رل گئے کئی چھتر کے ڈر تو نار رل گئے یہ گاوا ہی بندہ ہے جڑا کوئی حق, کالا ہوئے حق دے قائم ہکم نہ ڈرے ہوں جدو نار رلے نے پاکستانی نام ملا فتو شریعت ساری یہو نسارا حکومت پیش کر دیتی رب رسول آئی شریت تھی گئی ہوں جو یہود نسارا ہلال آخنے انال آدھے جنو فرد آخنے ان فرد آن جنو آخن جائدوں جائد آتے ہیں جنہوں آخ آرام ان آرام آدھے پاویں خدا کے نزدیک رام ہو خلاصہ کیا پورے ملک کی سورت عالم. پورے ملک ہوں جے لوگ جیدے نام مراد اللہ تعالی دی شریعت بدل لین لو اپنے مشائق اپنے بزرگ اپنے جڑے پیچھے وڈیرے وڈیر گزرے نے انہوں کی گل بدلدہ تحمت لادیا انہوں نے جھوٹ بولدیا ان وقت لگتا ہے جڑے رب کی شرح بدل لین وہ اپنے بزرگوں کی گل کیوں نہ بدل انہوں نے کیوں جھوٹ نہ بولن ہوں ویخو یہ کام کتاب چھپتی پہ میں ہوں ایک گل کرن لگا کہ کر حضرت بریلی دی طرف کیویں جھوٹیاں گلا منسوب کیتیاں ہوئی ہیں مہد یہ ثابت کرنے دی خاطر حکومتوں نو خوش کرنے دی خاطر یہود نو راضی کرنے دی خاطر آلہ حضرت بریلوی سرکار دی دے نام نال منسوب ایک کتاب چھپتی آم فل دے حوالے نال نمہے شبستان رضا شمع شبستان رضا یہ نوری کتب خانہ ہے کتبخانہ اتے اسٹیشن نوری مسجد کے نام انہوں نے کھولیا ہوا زیادہ ہے چھاپتے نے اور بھی کئی چھاپتے ہو ایک گل یہ لکھی ہوئی ہے کہ آلہ حدرت دل بندے گئے انہاں آخر جی سڈا کافران میچ ہے کرکٹ دا تے آپ نے انہاں نے تویز دسیا نقش دس دسیا, وظیفہ دسیا تے جت گئے لہذا کرکٹ جی جائز نہ ہوں آدرت تویز کیوں دے یہ ہوں کئی بار میرے بھی سوال ہویا تو میں آلہ حضرت دی کرامت سمجھنا کہ اس مرد حق دی طرف جد جی اور یہود پرستی دی گل منسوب ہوئی تو انہاں دی روح مبارک بے چین ہوئی ہونی اس غیرت اس مرد حق دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا اللہ تعالی نے دی کرامت بنا دتی کہ بریلی شریف دتاوا چھپ کے آیا ہے جس لکھا ہے کہ یہ کتاب آلہ حضرت بریلوی دی ہے ہی نہیں تقری سال تاکی آج مجموعہ ہے بریلی شریف ترتیب دن آئے ہیں مفتی محمد عبد الرحیم آل معروف نشتر فاروقی مدلا ہے دوسرے مفتی محمد یونس رضا اویسی یہ ای بریلی شریف آلہ حضرت دے مدرسے دے مفتی نے دون حضرات کتوں ہے جی چھبی مکتبہ آل حضرت لاہور پاکستان اتے آلہ حضرت دے مولا اختر رضا خان بریلوی بریل دی تصدیق بھی موجود ہے مفتی محمد عبد ال رحیم بستوی مدا جلو لالی بھی ادھر مفتی نے ان دی تصدیق بھی موجود ہے سوال لکھنا لے سوال ہے کہ شب شبستان رضا آلہ حضرت امام احمد رضا خد ساسر رحو کی کتاب ہے نمبر دو شب شبستان رضا حصہ دوم صفا نوے گانوے پر عہد نامہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیثیں درج ہیں آیا یہ حدیثیں حدیث کی موت پر کتابوں میں ثابت ہیں یہ نہیں اچھا تو جواب لکھن والے جواب لکھتے ہیں الجواب یہ کتاب اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی انہوں کی نہیں ہے ہاں اس میں کچھ نقوش و عملیات ان کے ہیں یعنی کسے لے کے درد چکیت ہیں اور عملیات میں اعلی حضرت امام احمد رضا کی کتاب مجموعہ اعمال رضا ہے شب شبستان رضا ہے یہ بڑی مان دسو میں حیران ہوں ان بئیمانا جنہ کتاب اپنی طرف بنا کے کچھ عمل آلہ حضرت بریلوی سرکار دے تویر کچھ لکھ کے ساری دی ساری اول تو آخر تک آلہ حضرت دے نا دے شمے شبستان نے رضا چنا بڑا کچھ دن کی جھوٹ بولیا وہ و پرستی ہوئے بھائی پتا ہے اپنی نسل جو اصا یہود سکول پائی خلیا لہذا ہوں کرو آلہ حدرت تو سابت کرو بھی کرکٹ بھی آلہ حدرت جڑا وزیفے کروا سا تھڈو کرکٹ وظیفے کروا سا وزیفے دستاسی کہ لو تو کرکٹ کھیڈو آ وزیفا جی تسا جیت جاؤ گے ایمان نال دسو ہوں وڈی غلط اور جوٹھی گل اسلام دے بھی خلاف تے اللہ حضرت دی غیرت دے بھی خلاف اللہ حضرت دے علم و عمل دے بھی خلاف ان دے تفقوں دے خلاف ان کی دی دیاتداری دے خلاف گھاڑ کے تے آخر آئے بریلوی نہ نوری کتب خانہ پتہ نہیں اور ہو کے چھاپیا ہے پتہ نہیں نوری کتمخانے چھاپ دے ہیں یا کوئی ہو ہی دے ہیں جہی بھی چھاپتے ہیں ادار سو رادی کرنے کی الانت اللہ کا جھوٹیا تلاہ کی لانت ہوں یہ انہوں نے پڑھا یہ امت مستفا صلی اللہ تعالی وسلم نو ان جھوٹیا کہانیاں بزرگان دین کی طرف منسوب کر کے کس راہ رہے نے کیا یو دیا کا راہ نہیں جڑا آلہ حضرت بریلوی یہ فرماوے کہ نیچری انگریزی طریقے کا جتا بناو موچی جہا حرام کاندہ پیا وہ کرکٹ نا آخر سی یا کرکٹ واسطے وزی فی دستا انتہا درجے کا آلہ حدرت بریلوی یہود دا دشمن سیکاں فران دا اور انہ دی دشمنی دی روشن دلیل کہ ساری انگریزی تعلیم سکول آئی کے تھان سے بھی آلہ حضرت بریلوی دا ذکر نہیں آیا تو بندیاں دے سارے مدرسیاں دے ذکر آئے دے سارے وڈیریاں وڈیریا ذکر آئے تعلیم انگریز دی تعریف دے کی دی اے کے وڈیریا پئی کہ انگریز دے اگریز ہے پٹو تا دیا تاریف کی تیاں دے. کتاب چ نہ دتا تعلیم کیونکہ اگریزاں سی حضرت دشمن سی اس واسطے کافران یہ گوارا ہی نہیں کہ اصا اپنے دشمن دا تعارف کرائیے اے دا ہاں اے پکی پیٹی دلیل دیوبندیاں پوچھو تعلیم انگریز دی ہے پیسہ یو نسارا بوش, نہیں بوش تاریف تو آٹی کیوں کرتا ہے بہت لا دا ذکر کیوں ہے شبلی نمانی دا ذکر کیوں ہے التاف آلی دا ذکر کیوں ہے دیوبند دا ذکر کیوں ہے مطالعہ پاکستان وہ وجہ کی ہے مرو علم تعلیم دے اندر ندو مہا مدرسے دا ذکر کیوں ہے ج میں ملیا ذکر کیوں ہے سارے دیوبندیاں دو بندیاں مدرسے ان دے بزرگوں کا ذکر کیوں ہے وڈیریا کا ذکر تاں ہے کہ انگریز دے اگریز اگریز آخری ہوں تہن میں اپنی کتاباں رکھا گا کیونکہ تو آٹا جڑا بنے گا وہ میرا ہی بنے گا تھی تریف میری تریف تا ذکر میرا ذکر تاری دی دد میری دیدا ویکنا میرا ویکنا تھی ایک میں جسم دو نے جان ایک انہیں تریفا کی اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی سرکار آپ نے جو کبھی مرد حق نے کسے پاس لچک نہیں پیدا کی کافر متعلق اس ل لگی نے آخ ہو رہے میں ہو رہا ان ذکر ہو رہے میرا ہو رہے ان تریف ہو رہے میری تاریف ہو رہے بنے گا میرا نہیں بنے گا جڑا میرا بنے گا تا کر کے اگ لگی ان کتاباں آلہ حضرت ذکر آن دتا ہی نہیں آلہ جہا مرد حق اج دخالف ہوشمن ہو فر جناب جی انہیں نہ تک اپنی کتاباں رکھنا گوارا نکر مطالعہ پاکستان شہد بھی سمجھ لو کہ انج دیا تعلیمات گلا جہنتی منسوب کر کے برلرا نے منسوب کر کے بدنام کیتا ہے اور جناب جی انہوں یہودیت پاسے کھچن دی کوشش کہ یہ بھی ادر آ جان ہاں جی لیکن اللہ تبارک بالا اپنے امت غالب ہے ہاں جی وہ oh, حفاظت ہے اپنے دین حق دی تے اپنے ولیاں دی اس نے آ کتاب چھپوا کے تے ہند پاکستان بھیج کے تے اس سانو در چڈیا کو مروے دے دے دی کتاب انہوں دی ہے کونی جے لہٰذا آلہ حضرت نہ کرکٹ نو جائز رکھنے والے نے نہ کسے سکول نو جائز رکھنے والے نے یہ لانتی برالرا دا کام جے آلہ حضرت بریلوی کام <بنت> <بنت> <سطح> <تصفيق> <عر> اچھا اور تو سمجھدار بندے جائی تسا کی سننا میں کتاب آلہ دردی نہیں مطلب سارا پاکستان کا پاکستان دو مکالا ملی کھڑے نے بےمان بنے کھڑے نے کتاب چھپی اتے چھپی میں ہی کٹ کے سنایا ہو سنی جے گل کسی تو سنی جے کیوں کتاب چھپ گئی ہے یہ نہیں پڑی جاندی مفتیانو نئی پتہ نہیں لکھیا ہے مہا دی گل کہ جی گل کر د تے یہود تے حکومتہ ہو جان گیا ناراض پیسے ہو جان گے بند ہاں جی جہ سالر مدرسے ہو جان گے نالے آوام آکھے گی مولبی آتی کھڑے جا بئی مانوے پتر ساری دیاری سکول کرکٹ کھیلتے دے یہ تے سارا اے دا اے چھوٹ تصا تھپیا کی لا اے کتاب تصا چر چھپائی کیوں ہے سور جہ مدرسے والے بیٹھے نے ایک ردا فاؤنڈیشن فلانا فاؤنڈیشن میں فاؤنڈیشن کے پترا پوچھنا یہ گلا چھپائیاں کیوں جے نہیں بیان ہوں کیوں نہیں درویشا دس دے مہا لو ہی یہود ملا یہ والے پیران کی سنت ادا پی ہوں تریقہ لانتی کہ حکومت نو راضی رکھو پیسا لوگ جان بچاؤ بچنی مڑ بھی نہیں ہے بچی کسی بچی ہے کسی کی جان ایمان دسو کسی بغیرت دی جان بچی سارے سیا یہ آخر گے کہ آمر چیمہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے غیرت منداں دی جان بچ جی کیوں جو شہید ہو گیا زندہ نے انہوں نے کیا مارنا وہ پھر مرد ہی نہیں کسے کو گلتاب کے بارے دری آدھے سات مدت دراز تو کہہ رہے ہوں ٹی وی حرام قرآن بھی حرام سننا یہ خبر یہ نعتوں ملوں دی تقریر کوئی شاجائز نہیں ہن اس گلے کوئی سہ ملا کوئی پاگل ہے کوئی آ سختی کی جانے دیتا لے آرام ہے جی اکثر تصویر ہی نہیں گال لے کرنا بھی. آسان دے سان بھی ٹی وی سام گھر دا گھر ہے جھنڈا بےغیرتی کا لگا کل ہے ملا جڑا گھر ٹی وی رکھد ہے دے مگر نماز جائز کو نہیں ہوں اصا یہ گل کرتے سا تائی دے, تا دے, دے, دے گل آلہ حدرت آستھانے بریلوی ہے تو فیض یافتہ لوگ آستان بریلوی یہ ہوئی فتو فتوا بریلی شریف آ جڑا سامنے کتاب ہوئی ات سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب ٹی وی رکھنا کی جڑا امام ٹی وی آر جانے اٹھتا باندھا کسی ہو گھر ٹی وی امام ان گھر جا کے اٹھتا باندھا اندر مگر نماز جائز آ نہیں اصل تو بےمان ہوئے پایا نا ہندوستان والے جہے نے مسلمان تو مفتی وہ سمجھتے نے کہ سارے سر تکومت تے تے کافران سے تے ہندو نے اے ہین سکولی منافق حاکم تے دے نے ٹھیک یہ مسلمان دہ بھی ساری گل دیکھو جی ہوئی ڈپورٹ پتا کو نہیں بھی یہاں کے جن سوار یہ پچھو لے ہے یہ رلے کھڑے نے کافرانہ رلے نہیں آستانہ بریلویہ شریف اس کتاب جے سوال ہویا تو جواب مفتیان کرام کی دفا نمبر تین سو نبے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 یقیناً اگر امام مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فرس و فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا مکروح تعریمی واجبل کے آتا ہے جڑا امام رکھ دے تعلق ٹی وی والے گھر نال ہوئے یہ تو مڑ بچتی شاید کوئی نہیں پاکستان ہے یہ دا کی نمازی وہ آدھے نے مکرو تاری ماں واج بولیادہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے جہیا ٹی وی وال مگر پڑھ کھلوتا ہے ہونی ماں میں تے سخت بھی ہوئے جہل بھی ہوئے ہے جی انڈیا دے ایجنٹ بھی ہوئے وہ بھائی یزید اثر دن چشتی انڈیا کا ایجنٹ یا پاگلے اور میں آکھا گا مرے وہ ہوں چس آئے گی ہاں <تصفح> ہن <تصفح> چس نیونی ہے کہ تو آکھ بریلی شریف دا آستانہ سارا انڈیا کا ایجنٹ ہے پروفیسرا ہوں ان آخ بھائی انڈیا بریلی شریف آ حضرت تو لے کے تھلے تی سارے اگریز کے ایجنٹ نے انڈیا کے ایجنٹ نے یہ فتوے لکھے آتے نے تھڈو امام کے مگر نماز جائز نہیں ہوں جدہ ٹی وی والے گھر جناب مطلب دوستی ترانہ تالو کہ بان کلو میں پوچھنا پھر وڈے ایجنٹ تو وہ جی وہ انڈیا دے ایجنٹ نے تو مڑ میں انڈیا کا ایجنٹ جی فرق نہیں پہ فرق میرے ہاں جی ساڈے درویش میری تقریر سننے والے دلی آم کدرے نماز نہیں پڑھتے ماما دگر پتا کی آتے نے اے کوئی نو ہی فرقہ اٹھا انہوں کی کسی دگر ہ نہیں او میں چوڑ چپٹا کے پترا کے نو آنا مرو تھی برباد ہوں پی ہے اصا بھی تگر کر کڑیے لو درویشو یہ شریف کا فتوا آیا پیا جے ان کا مطلب جیڑیاں آپ نہیں پڑیاں شکرے بچا لیا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 حرت <laughs> <آه laughs> <laughs> بریلوی دا فائد ہے اس مرد حق نے اس لانتی اندر بھی یہ ہو غلام چھڑے ہوئے نے جڑے دین حق نو پلیت فضا تو محفوظ رکھی کھڑے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> توجہ نال بولو سبح سمجھ آ گئی نے تنگی اچھا ہوں یہ ہو گیا بھی جہاں امام ٹی وی والے گھر دوستی تعلق رکھے جنہاں دے گھر خود ٹی وی ہو لانتی کی بلانے ہے انہوں اپنی نماز دگی بنتی ڈش بھی ٹنگی کھڑا ہے مسیح تج کلین بھی پوائی خلا ادر اٹھا ہے ادھر سجد کرد اس لانتی نو کے ہک نو سجدہ کرتا بغیرت نہ بن شرک نہ کر ادھر یہود سجدہ کرنا ہے پلیتی کوفر بغیرتی نو سجدہ کر کے اٹھا ہونا ماہا دہی تماسی لنتم لہا سڈا کلندر اقبال ہے وہی بت فروشی وہی بت گری ہے وہی بت فروشی وہی بت گری ہے یہ سینما ہے یا سناتے آزری ہے اقبال آد سینما ہے اے فلم یا ابراہیم دے چاچے آزر والی سنت کاریگری پی ہوں والے فن پے جی بہت تراشی والے تیار ہوں نے وہ مذہب تھا اقوام آدے کہن کا یا تہذیب حاضر کی سب دری ہے وہ دنیا کی مٹی یا دبدخ کی مٹی واہ بھائی واہ سب اللہ مرد کلنڈر تھی نہ گل رل گئی تھی کل کر گیا آد ج بھی فلمی محکمہ ہے نا یہ سارا آزر دی نسل ہے یہ جنہ مووی فلما نے کنجر ملا نے پیر نے جہے بھی بنوا دیتے پیڑ آدال میں اقبال آخر سارے آزر کی نسل ہے یہ روحانی اولاد نے یہ وہ آنگوں نہ مراد آ کے بت بڑا بنا کے لوگوں پا ہاں اکبال آتا وہ مدب سی اقوام میں آدھے کا یہ وہ آخے پرانے زمانے دے کافر کا مذہب سی بت بنا یہ آخے جہی نمی تحزیب یہ آئی ہے نا اس نمی تہذیب کی سوداگری سوادری کاروبار جی کاروبار پہ پہن آ وہ دنیا کی مٹی ہے دوزخ کی مٹی وہ آدت بنتے سرخا در جی بنا سی وہ مٹی سی دنیا دی یہ ہے دوزخ دی دودھ کی کیوں آخا یہ کی مٹی وہ بت خان کی یہ خاکستری ہے کیوں فرمایا اللہ میں سخت لفظ کیوں بولے ہاں اس واسطے یہ جڑی سودگری ہے نا یہ کاروبار جڑا یہ نو جہنم لے جا مذہب جہنم لے جا سکوبار گلان جہنم جہانم دال پڑتے نے جڑے بناو والے اچھا یہ گل سمجھ آ گئی نہیں ہوں جی جاؤ گے امام اگا پچھا ویکھو گے کہ نہیں جے امام دے ڈش ہوئے مال پڑھو گے اللہ میں آدھا ان ملوڈیا دیا تقریر کسم خدا کی جن مقرر نے سارے تکری آرام نے سارے تکریر آرام نے شاہ شبیر شاہ مشتاق سلطان نہیں محنت موضوع بانی رہا ہے کہ جس کی بیمار ہو گیا مولویا خلاف تقریر کروں سی انہوں نے بدوا دیتی ہے دی بیمار ہو گیا میںری میںاری حالت یہ دسو جی بندے بیمار یہ ہسپتال ہے جڑے پڑے پے نا ہسپتال یہ سارے مولوی نے پیٹھے نے یہ تو ال ہے بھائی ایک بند توتا سوتا کسی دکاندار کو جیٹھا شیشیلدار گسا لگا کٹ کے نا ٹینڈ کر دی اگوں ایک بندہ قدرتی بازار جو لوگ آج جی ٹنڈ تھی ہوں تو آتا آن لگتا تو بھی تیل روڑیا <laughs> بندے دی جو ٹینڈ تھی نا توتے ویخیا گن لگا لگتا ہے تھی تیل روڑیا ہی کسی کا مراد سمجھا بھی سارے ٹنڈا آنے ہے نارے تیل روڑی پھرتے نا یہ ملیں اترے چوہے یہ سبزی فرتے ہوں جی چی بی بمار پیاد سارے سڈے ہی پیٹے بیمار پیا بہن آم کانو ایمان وڈے کفر کل مینو ایک کیسٹ پہنچی مشتاق سلطانی کی وہ تو شیتانی سلطانی کفر سن کے حیران ہو گیا کس میرے کوئی پجندر شاہ شان عید ملا دن نبی دا موضوع اس پڑیا شیر ربر کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا با بیٹھا سارے آس بھی نال پڑھو اللہ مرادو میں خیر نام مرادو جہاں سننے والے نے ਨੂੰ شاہ نلطانی فلانے نانو نکر وہ نکاح دوبارہ کراؤ میں کسمی آپ جی اپنے نکاح کی خیر منو رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا گل دنیا پا بیٹھا یعنی کی مطلب آ کے رب جی ایسا آنے جی کسی سے گل پی گئی رب آ کے فسیا پیا یہ جا دنیا بڑا کے رب فسیا حبیبا صرف تیری وجہ نال فسے ورنا انج فسن والی شاید کونی تھی شیر پیا وے جی مان پھر آدھا آلو سارے کوال میرے میں کیا ہو تیرا تو رہا کون انہیں بھی تو نمرا دو کچھ خدا کا خوف کرو یہ جہا دو سو سال یہودی کی حکومت کی نا لانتی نے انہیں کام یہ تعلیم اپنی دے کے تعلیم اسلام دی دین دی حکومت نظام مستفا کھو کے انہیں علم ختم حکمت ختم اقل ختم دنائی ختم ہر شہ ختم کر کے پاگل کتے بنا چھوڑے نے ابو جہل مسلت نے نہ مراد نہ آپ پتا دین ایمان ਦੇ ایمان کی خبر نہیں وہ جہے قوم کے بھی آدھار لے کے تقریر کرشک رسالت کے سبق دن آئے بیٹھے آجرا کے اپنے نکاح کوئی نہیں وہ پچھو اس قوم کا کی اشر بنتی جاؤ یہ ہوئی شیر لکھ کے بریلی شریف ہندوستان چل دو یہ شیر پڑھنے والا منع والے لوگوں کا کی حکم یہ وہ نہ لکھن مرتا فرش تسان اترے بے وقوف لوگ سوچتے نے یہ روکتا ہونا اس واسطے روکتا ہونا تاکہ آنا پھر مینو سننا ہو مراد کسے کا بوتھا کو بند کر سکتا مرے میرا مینو نال کوئی مینو موٹے سے چک لے گا تینو نہ سنو لیکن ارور آخانگا ظالمو تو نہ سنو جہے تکاہ ایمان ختم کر کے جانا گے اچھا ہوں اے دسو سجنو بھئی جیڑا ٹی وی والے گھر تعلق رکھے امام تو اس دے بارے لکھا دے مگر نماز جائز تو تقریر کرا من جائز یہ ابد ال تباہ اچر بھی ہو گیا سارے گھر ڈشا نے ٹی وی نے کوئی نہ केड़ा लाती है जोड़ा मुकाला नहीं मलिकला और फिर कौम सा बड़ी शरारती मसले पुछणगे ना टीवी दे बारे फिल्मों के बारे उन्होंने जिन्होंने घर च पही बड़े शरारती क्यों इन्हू पता है भी हम जी सूर खाद प्याू मसला पूछे मौली जी कुत्ता हिला लेके हरा में तो उन्हें की आखना آپ سور پہ کتے آرام سنا لیا فتوا فکی ہے ملت تتابا کا تعارف کرا رہا بازاروں مل جی جی کوڑ رکھ لو چنگا ہے سیانے آدھے نے جنس پی کر کسلے کام آ جائے فتاوا فکی ملت مولانا جلال الدین احمد امجدی ہندوستان بہار شریعت کتاب جکھیے او آلہ حضرت بریلوی دے شگرد دے خلیفہ نے نام مولانا امجد علی صاحب اگوں شگرد نے مولانا امجد علی صاحب دے دا مطلب ہے آستانہ بریلیہ دا فائد ہویا کہ نہ ہویا ہوا ان کتاب ملونڈیاں نے انج رکھی ہوئی گھر اپنے آئے سے تقریر کر دیا کتاباں دی ایک مشہور کتاب ہے خطبہ محرم اچھا جیل نمبر پہلی تے صفحہ نمبر ایک سو سولہ ٹیلیویژن دیکھنا حرام و ناجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں آل وہ بریلی شریف کا فتوا تھی یہ مولانا جلال الدین احمد امجدی یہ جناب جی ہندوستان ہاں لکھا ہے بفیز روحانی آلہ حضرت امام احمد رضا محد سے بریلوی ہن یہ کلے نہیں انوار احمد صاحب کادری امجد ترتیب دن آفتی مفتی ابرار احمد امجد برکاتی مفتی اشتیاق احمد مسباہی امجد ہندوستان دے مفتی محمد اسف بیس ال ہندوستان دے سارے ہندوستان دے مفتی ٹھیک ہے اچھا آخری حوالہ نظہت القاری شرح البخاری یہ پانچ جلداں بخاری شریف دی شرح ہندوستان دے مفتی محمد شریف الحق امجد رحمت اللہ تعالی بھی بہارے شریعت والے صدر شریع مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی لے دے شاگرد اور خلیفہ بخاری شریف کی یہ شرح پنجا فرید بک سٹال لاہور چھاپی جلد نمبر تے سفا نمبر پن سو اکوجا پن سو اکوجا یہ تصویر تے فلم دے بارے بڑی بحث کی جڑا یہ اج کل شوشا ملا بئیمان شتان چھوڑی فرتے تو عکس ہے تصویر نہیں ہے عکس ہے شیشہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لو یہ ابد ال تبا بھی اتے آخر جی اتے کئی تھاوا سے وہ جی عکس ہے یہ تصویر ہے ہوں میرے دلائل اللہ نے میں دے میں منہ چو میں خود یہاں کے منہ چخوا چھڑنا ہے تصویر ہو سکتا ہے میں بغیر تو اپنے منہ چکی کھلو جی تصویر ہو گیا پر بیمان اور بئیمان بندہ بے وقوف ہے ان پتہ نہیں ہوتا ممو جو کی کہ باقرہ وا کہ رکھنگ تصویر یہاں نے یہ بات کی ہوں او جو دسیا میں پڑھ کے سنانا تصویر کیڑی شاید نام ہے فرمایا جاندار زی کے چہرے بنانے کا نام حرام زیروہ کا چہرہ بنانا ہے اس سے حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تصویر کیسی بنائی گئی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 اور ویڈیو کیسٹ میں جس کی تصویر ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے بلکہ مر جائے جب بھی ٹی وی کے بخش پر اس کی تصویر نظر آتی معلوم ہوا اکثر تصویر میں زمین آسمان اور توانو اتنے میں دادی نعمت گل کر سوٹے حضرت صاحب کبلا وہ پچھلی مرضی سے ہوتے سن کتاباں نہیں پڑھتے کتاب تو ہونا ان جد مسلا اٹھایا سلیل دیتی اکس اور تصویر زمین آسمان کا فرق ہے کیوں فرمایا اکس جہاں ہوں نا وہ اکس والے کا محتاج تصویر محتاج نہیں اکس والے وجوت کا محتاج سامنے ران کا محتاج پانی شیشے کے سامنے جیس کا اکث ہے وہ روے گا ہے ہٹ جائے تو کوئی شہ نہیں اونا فرمایا جہی تسویر ہوں یہ محتاج نہیں ہوں جی یہ فرق کے تصویر دا اور ویخ لو سڈے بزرگاں کبلا چھوٹیاں جی پڑھے انہوں نے ات رب کی طرف چل آئی فقیر فکیرا دل, دل جہا ہے نا وہ مفتی ہے مومن دا دل کامل مومن دا دل مفتی ہے ہزور نے فرمایا آگا نامدار نے فرمایا اس تختے کل باگا اپنے دل تو فتوا پوچھ پاوے مفتی فتوی دے رہا پوچھ میرے ماما جی قبلہ کبلا فکی فقیر نے مرد کامل نے دے دے دل مفتی اندرو فیصلہ دتا ہے جہی گل ہے پڑھن تو بغیر اج ہندوستان تو فتوا چھپ کے بخاری کی شرح تیرے سامنے آ گیا اگے لکھتے ہیں تصویر کے وقت کی اصل علت حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا گیا اور میری یہاں کیسٹا کے بیکھو اللہ تعالیٰ دے فضلنا ما چروکنا یو یاندہ تھا میں کہو تصویر تے ویڈیو تے کیسٹا وغیرہ اس واسطے حرام نے تھرا کہ اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بنا منے حدیث پاک کہ جایا ہے کہ سخت ترین عذاب جنہ لوکن ہوئے گا وہ ناوی ہون گے جنہ اللہ دی مخلوق ورگی مخلوق بنا دے جاندار مخلوق ورگی مخلوق وخلوق بنا میں کوئی تھے. سیکڑے سینکڑے کسٹائیں جی گل کر چکے چکیا لیکن یہ کتاب میرے سامنے نہیں آئی یہ تقریباً پندرہ دن ہو گئے نے کتاب میں خریدی بازاروں پہلو میرے کو نہیں سی ہاں حضرت صاحب چبلا دے نگاہ مبارک دے فیض نال میں گل کی قرآن حدیث بخاری شریف حوالہ دے, دے گی جیڑی حدیث دا تے جی دی دلیل میں پیش کردہ سا آ مفتی شریف الکم جدی بار شریعت کے مسند شگردو انہ نے یہی گل لکھی فرمایا تصویر کے وقت کی اصل علت یعنی جس دی وجہ حرام ہے اصل سبب کی فرمایا اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابات <تصفح> <تصفح>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 رب دی مخلوق دی شکل ورگی شکل ایتھے شکل وی نال عمل وی نال حرکت بھی, بھی ساری بکائی جاندی ہاں جی صورت وی سورت بھی حرکت وی نال ایتھے, ایتھے مشابہ زیادہ ہے جب زیادہ ہے حدیث حدیث پاک, دی روح حدیث پاک دے نال این آواز تے عذاب زیادہ ہے یہ حرام بھی زیادہ نے تا کر کے مولانا جلال الدین امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی جلد دوسری فتح وا ملت صفحہ نمبر دو بیاسی د لکھتے, لکھتے ہیں لکھ دینے پائے کہ بالکش تصویر کو دیکھنا بھی حرام اگرچہ کسی اللہ کے ولی کی ہو گیا گھروں میں ٹی وی رکھنا اور اسے دیکھنا دکھانا بھی سخت ناجائز و حرام ہے فقیر اعظم حمد ہند, ہند مفتی محمد شریف الحق قدس قدر العزیز تاریخ فرماتے ہیں گھر میں ٹی وی رکھنا حرام اور اسے دیکھنا دکھانا سب حرام ہے بخش پر جو انسانی تصویر نظر آتی ہے وہ تصویر ہے اور بالکش تصویر کو دیکھنا بھی اللہ کے ناد خون کی جائے ویسا جڑا ہے باغڑ بلا ہے کراچی آگ جگا گا گاؤ کر دہدا باغڑ بلے دی فوٹو کتوں جائیں اور, اور بھائی ماں نے قادری کہتا ہے آلہ کے ادھر کے ہوں بریلی شریف کا میں نہیں تو ریلی شریف دا ہونا ہی بریلی شریف تو مرید ہوں دا تو بریلی ہی ماتے آخ دے پینے آرام توں تو تا نام مراد آ پوریا کیسٹیاں تو سمجھ آ گئی نہیں کوئی نا اللہ فرما شب کا سلا اسے واسطے ویکو رب کا رنگ ہوتا ہے اللہ کے پیارے رب یاد آ جاگ رنگ پیم سو خدا کی okay. مولا تکبر اندر مٹ جائے تکبر مٹ جائے خود ہی مٹ جائے غرور جڑا بندہ میں بڑی شایا میں چنگا سے لال مان ہاں جی کا میں بن موت زندگی بکایا ایسا رنگ سونے چڑھا دے شیشہ بن جا میں اپنے مرشد کا